رو دعا مانگو کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے زینب غریب ہوئی ہے سارے دن کی جنگ کے ڈرے ہوئے بچے ریت کے تیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کے ہاتھ میں جلی ہوئی خیمے کی چوب ہے سیدہ فرماتی ہیں اللہ فضو الحفیظ رونے والا دور سے ایک گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا سیدا آگے بنی فرماتی ہیں گھوڑے سوار میں آرت نہیں میں اب کی بہن ہوں رونے والوں گھوڑے سوار کی پیشانی کوت میں لگی رو کے برماتے میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے جب لے جب کی آواز آئی بابالی غریب بیٹی کو سلام کسی نے کہا کالی نوکر کا سلام رونے والوں ایک چار سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی پابند نہیں ہے ہاتھ پیشانی پہ, پہ رکھے رو کے عر کرتی ہے دادالی یتیم پوتی سکینہ کا سلام مولا بنواتے سکینا میرے قریب آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں روکیے دکھ کر دیے دادا سلام کرنا تھا کر لیا اب واپس جا رہی ہوں کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو روکے دِکھ دیے نہ دادا مگر اتنا ضرور کہوں گی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے میری پپی رہی جب میں سدا گیا بابا میرا مارا گیا سارے نہیں دادا مجھ پر ہو گئے کتنے سے تم بھوتی لگی میری گڑی میں جلے دے سوے نظر پر یا دکھی آپ سے آپ کو مشکل خوش آئے bala <laughs> baba